احابیکا یا نور الله رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ والہ علی وسلم کا فرمان علی شان ہے جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پرتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدینے کے ناظرین الحمد للہ وجل ہم ابتدائی رمضان سے ہی اپنے سلسلے اے ایمان والوں میں مختلف عنوانات و بیان سنتے آ رہے ہیں اور آج اٹھائیسویں شب ہو گئی رمضان مبارک چودہ سو ہجری کی کل جو ہمارا موضوع تھا وہ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات تھیں جن میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینا صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم کہ آداب کا اس میں بالخصوص بیان تھا ساتھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار فائض الانوار روزہ مبارک پر حاضری کے وقت کی ایک کیفیت اور اس کے متعلق چند مدنی پھول آپ کو بیان کی اسلام سلامتی سے ایمان سے امن ہمیں نصیب بھی ہوتا ہے جہاں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما باداری اطاعت ادب احترام کا بیان ہوا آگے اسی سورہ مبارکہ میں ایک مدنی معاشرہ بنانے ایک اصلاحی معاشرہ ایک عمدہ معاشرہ بنانے کے مدنی پھول بھی بیان کیے گئے اور آیت کریمہ کا ایک طویل سلسلہ سورہ حجرات میں چلتا چلا جا رہا ہے اب یوں تو چھٹی آیت سے لے کر آگے کافی آیات کریمہ یہاں چلتی چلی آ رہی ہیں اور ہر ایک پر مفصل بیان اور ہر ایک کی وضاحت اس مختصر وقت میں ہونا یہ اتنا آسان نہیں ہے میں یہاں پر اس میں سے چند چیزیں لوں گا ابتدا میں جیسے کہ آ تی آیت یا ایزین آمنو کر کے پھر فاسق تمہارے پاس وہ خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر دیا کرو یہ ساری اور اس کے نیچے مزید ارشادت ہونے کے بعد جب ہم آیت نمبر دس پر پہنچتے ہیں تو بڑا ہی ایک پیغام ہے پیارا جو آج اس کی بھی ہمیں انتہائی اہم ضرورت ہے ان نمل مکمن اخوتن مسلمان بھائی بھائی ان نمل مکمن اخوتن فصل اخبئی کم وقم تو ترجمہ کنزلیمان مسلمان مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں سلخ کراؤ اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو اس سے پہلے بھی سلحوں کا بیان آ گیا ہے اس کے اوپر ہی ہے انصاف کے ساتھ ان میں اصلاح کر دو کر دو عدل کرو بے شک عدل والے اللہ کو پیارے ہیں اور اس کے آگے بھی مذاق اڑانے کے حوالے سے بہت سارے مضامین ہیں ان اللہ تعالی وقت ملا تو اس پر کچھ نہ کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ان المؤمنون مین اخوطن مسلمان مسلمان بھائی اس پر آئیے ہم کچھ احادیث مبارکہ سنتے ہیں اور اپنی کیفیات اور اس ارشاد اور ان احادیث مبارکہ کے ارشادات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں آج ہمارے اس اسفتن دور میں اور جب ہم دنیا بھر پر نظر کرتے ہیں تو اس بات کی بہت ہی اہمیت ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کسی صورت پر بھی ایک اور نیک ہوں متحد ہوں ان میں اتحاد ہو جیسا کہ حدیث پاک میرے سامنے ہے کہ حضرت رحمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنو راوی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کو دیکھو گے آپس میں مہربانی کرنے میں محبت رکھنے اور شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح ہیں اب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم یہ فرما رہے ہیں حضرت نعمان ابن بشیر عبدی اللہ تعالیٰ نا ہیں کہ مسلمان کو دیکھو گے کہ آپس میں مہربانی کرنے میں محبت رکھنے اور شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح ہیں جب ایک عرض جسم کا ایک حصہ آف باڈی ایک تکلیف میں ہوتا ہے تو باقی تمام آزاد بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ حدیث پاک آپ نے بھی سنی ہم غور کرتے ہیں جب ہماری جیسے یہ چھوٹی سی اگلی ہے اب یہ چھوٹی سی انگلی کے ناخون میں اگر کہیں ہمیں تکلیف ہو جائے یا پاؤں کے پاس چلے جائیں پاؤں کے پاس بھی چھوٹی اگلی میں بھی اگر درد شروع ہو جائے اب جیسا درد ویسی تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہاں تک کہ جسم میں تکلیف جسم میں درد مزاج میں سک... وہ تبدیلی آ جاتی ہے وہ خود تبدیلی حالانکہ پاؤں جسم کا سب سے آخری ہے کہ اگر میں بات کروں کہ پورے بدن کے اندر جو پاؤں کی جو آخری آخر چھوٹی سی انگلی ہے انگلی جس کو کہتے ہیں جنگلیاں اگر اس میں بھی تکلیف ہونا تو بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے بات صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں اسی طرح ساری دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے گا کہ مسلمان کہیں بھی تکلیف میں ہو الحمد یہ کیفیات بہت ساری جگہ پر پا پائی بھی جاتی ہے ایسا نہیں کہ یکسر اس کی کوئی قدر و اہمیت ہی نہیں رہی مگر ایک نفسیاتی طور پر ہم اس کا اثر تو قبول کر لیتے ہیں اس کو دوام نہیں ہے مثال کے طور پر اگر کہیں پر کوئی سیلاب آ جاتا ہے اللہ تعالی خیر وافیت دے کسی ملک کے اندر مسلمان قوم پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلتی ہیں تو فور اے ٹائم ڈنگ ایک ہلچل سی مچھتی ضرور ہے لوگ کوشش کرتے ہیں امداد پہنچانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں اپنی ہمدردیاں پہنچانے کی آپس میں اگر کوئی اہل و عیال یا کوئی رشتے دار کوئی کنبہ وہاں رہ رہا ہوتا ہے تو اس کے معاملے تشویش ہوتی ہے لیکن ایک جنرل جو مسلمانوں کی جو اس وقت کیفیت پر اگر بات کی جائے تو وہ ایک آپس کا رابطہ آپ کا سلوک آپس کا اتحاد آپ آپس کا اتفاق جس سے دیکھ کر دشمن حیرت میں پڑ جائے کیونکہ اس کی اتنی اہمیت ہے دیکھیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے جب انصار و مہاجر کا رشتہ بنایا قائم کیا تو مفسرین ہی لکھتے ہیں کہ مسجد تو بعد میں بنائی گئی وہاں پر پہلے آپس میں ایک رشتہ قائم کیا گیا اس کی اہمیت بہت تھی اور پھر وہ رشتہ ایسا تھا انصار و مہاجر کا رشتہ اتنا پیارا تھا کہ ایک دوسرے کے اوپر جیسے کہ اپنا مال جان قربان کرنے پر آماد آتے اپنا آدھا دا سامان تقسیم کرنے پر اور مطلب بہت, بہت اس کے اس سے پہلے بھی میں اس کے واقعات کسی حد تک بیان کر چکا ہوں البتہ آج بھی اس معاشرے کو ہم سب کو ہمارے ملک کو ہمارے شہر کو ہمارے وطنی عزیز کو دنیا بھر کے اندر دیکھے تو اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کی جان ایک دوسرے کی مال کا محافظ بنے کیونکہ بھائی بھائی جب قرآن کہتا ہے انم المؤمنون اخوتن مسلمان بھائی بھائی ہیں تو یہ ہمارا جو رشتہ ہے جس سے کہ میں نے اب کی مثال آپ کو ہاتھ سے پاک میں جیسے ہے تو ایک خون نے ہمارے پورے بدن کو ایک جیسے کہ وہاں بلڈ ہے ایک خونی رشتہ ہے جسم کا آپس میں ایک ایسا آزا ہے کہ خونی تعلق بنا ہوا ہے کہ پورے بدن کو اس کی فیلنگ محسوس ہوتی ہے اس طرح دنیا کے تمام مسلمانوں کا ایک مذہبی تعلق ہے بس یہ ایک ایسا تعلق ہے کہ دنیا میں کہیں بھی میرا مسلمان بھائی کی مجھے مصیبت کا پریشانی کا ظلم کا پتا چلے تو ڈیفینےٹلی مجھے ایک فیلنگس ہوگی ایک طرف پیدا ہوگی اور میں پوری کوشش کروں گا کسی صورت میں بھی میں اس کی کوئی مدد کرنے میں کامیاب ہو جاؤں یہی ہر جگہ کی بات ہے صرف باہر کی بات نہیں ہے میرے پڑوسی کے لیے بات ہے میرے محلے والے کے لیے بات ہے رشتے داروں کے لیے بات ہے گھر سے لے کر باہر تک ایک اسلامی رشتہ ایک اسلامی بھائی چارہ ایک اسلامی محبت اس کی بہت زیادہ اس وقت اہمیت محسوس کی جا رہی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ دور دوبارہ مط ہم دیکھنا شروع کر دیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے شاد فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم صحبہ کرام علیم اور میں سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کا وسلم مظلوم کی تو میں مدد کرتا ہوں لیکن ظالم کی مدد کیسے کروں سرکار ودینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم کو ظلم سے روک یہ اس کی مدد کرنا ہے یعنی ظالم کو ظلم سے روک یہ اس کی مدد کرنا ہے ایک اور حدیث سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ خود اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی وہ اس سے ظالم کے سپرد کر دیتا ہے کتنی اس کے اندر ایک دوسرے کی محبت پیار اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ بھرا ہوا ہے ارشاد کے اندر کہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو ظالم کے سپرد کر دیتا ہے بس یہ سب فیلنگس کی بات ہے میٹھے اسٹائم احساسات کی بات ہے کہ میری میرے بھائی کے بارے میں فیلنگس کیا ہے جیسے مثال کے طور پر ہمارے اپنے بیٹے کے بارے میں ایک فیلنگس ہوتی ہیں پھر ایک سگا بھائی ہوتا ہے رشتے میں سگا بھائی ہوتا ہے اس کا بعد ہوتی ہیں مگر یہ ایک رشتہ جو دین رشتہ ہے اسلامی رشتہ ہے ایک مذہبی رشتہ ہے اور یہ رشتہ ہمارے آکا صلی اللہ تعالی وسلم نے قائم کیا آپ کے کی رشادات قرآن پاک کی آیت قریب یہاں پر موجود ہے دیکھئے مسلمان جب کسی مسلمان بھائی کو سلام کرتا ہے السلام علیکم عمدہ لفظ تو یہی ہے السلام علیکم اور رحمت اللہ وبرکات میں ایک شخص سے ملتا ہوں میں اس کو کہ السلام علیکم اللہ تعالی کی آپ پر سلامتی ہو اس سے کیا مراد ہے گویا کے سلام سے پہلے کی جو نیتیں بیان کی گئی ہیں اس نیتوں میں یہ پورا اس کا مضمون میں ارض کر رہا ہوں وہ نیت یہ ہیں کہ گویا کے میں تمہیں سلام کر رہا ہوں السلام علیکم گویا کے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ مجھ سے تمہاری جان تمہارا مال اور تمہاری عزت سب محفوظ ہے کہ میں نے تمہیں سلامتی کی دعا دی ہے اب اتنا پیارا انداز ہمیں اسلام نے دیا کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کی ترکیب ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرو خواتم اس کو پہچانو یا نہ پہچانو تم پہچانو یا نہ پہچانو سلام کرو مسلمان کو سلام کرنا ہے اس کو سلامتی کی ہم دعا دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی وہ سلامتی نازل صرف ورحمت اللہ اس اللہ کی رحمت ہو وہ اس کی برکت ہو اتنی پیاری تعلیم ہے تو اب جس کو میں سلامتی کی دعائیں دوں اور جس کے لیے مجھے ہے کہ تم مسلمان کو سلام کرو اس کی جان اس کا مال اس کی عزت اس کا آبرو اس کی آبرو میرے ہاتھوں پاما لو میں لوٹ مار کرو اللہ تعالیٰ ہمیں آپس کی محبتوں اور آپس کے تعلق سمجھنے کی توفیقرمائے ایک اور ارشاد سنیے اللہ فی اونل ابدی ماں کان اب دِی اونل اللہ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد فرماتا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے یہ بھی کتنا پیارا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد فرماتا رہتا ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ کی مدد ملتی ہے اسی طرح ایک اور اشاعت سنیے کہ ایک مومین دوسرے مومین کے لیے دیوار کی مانند ہے جب جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے اب اس پر غور کیجئے کہ ایک دوسری اینٹ کو سہارا دیوار کی مانند یعنی جب تم اتنے متقید اور منظم ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہو گے تو کوئی دوسرا تمہارا کیسا ہی دشمن ہو تم خود ایک ایسی مضبوط دیوار بنے رہو گے تمہاری ایسا تعلق مضبوط ہو جائے گا کہ کوئی بھی تمہارا تعلق توڑ نہیں سکے گا اور اگر تم الگ الگ بڑھ جاؤ گے ایک دوسرے کے ساتھ مختلف عنوانات پر ایک دوسرے کی لڑائیں کرنے لگو گے ایک دوسرے کے گھلے کاٹنے لگو گے ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرو گے ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے تو اب دشمن کا تو کام ہو گیا نا اس کو کیا پڑی ہوئی کہ وہ کوئی اور کام کرے وہ تو کر چکا اس کو جو کام کرنا تھا تو مسلمانوں کو آپس سے متفق و متفد ہونا چاہیے ایک کلمہ پڑنے والا ایک قرآن پر ایمان لانے والا ایک رسول پر ایمان لانے والا ہمارا کعبہ ایک ہمارا نبی ایک ہماری کتاب ایک ایک ہی ایک ہے ایک ہی ہے والد صاحب کے چند بیٹے تھے مشہور واقعہ بچپن سے سنتے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اس نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور بیٹوں کو جمع کر ایک ایک ڈنڈی نکری بیٹوں کے ہاتھ سے دے دی اور کہا بیٹا یہ لو اور توڑو کر کے سب توڑ دی ٹوٹ گیا بو ابا جی اچھا اب اس سے دوبارہ وہ ساری لکڑیاں وہ دوسری لکڑیاں جمع کی جتنے بیٹے تھے سب کو اکٹھا کیا سب کو باندھا باندھ کر ایک بن گیا اب بولا اب یہ لو توڑو اگلے نے ایک نے زور مارا دوسرے نے زور مارا تیسرے زور کسی سے نہ ٹوٹا جب نہ ٹوٹا تو باپ نے پھر بیٹوں کو نسخت کی دیکھو بیٹا جب تم تقسیم ہو جاؤ گے نا تو آسانی سے توڑ دیے جاؤ گے اور جب تم متحد رہو گے تمہیں کوئی توڑ نہیں سکے گا ہمارا دین ہمارا اسلام ہمارا مذہب ہمارے قرآن کے ارشادات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مومنین کو مسلمانوں کو اہل اسلام کو ایک کرتا ہے ہم بٹ جاتے ہیں جب بٹتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں جب قرآن پاک کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں آدیث پاک کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں اور جس طرح ہمیں احکامات دیے گئے ہیں عبادات اور معاملہ دونوں کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ان سب میں بھی آپس کا اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے بڑے ہی پیارے مدری پھول ہیں میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں اب آئیے نماز ٹھیک نماز کے بعد سب کا قملو ہونا سارے مسلمان ایک ہی کملی کی طرف منہ کر لیتے ہیں تہارت اور پاکزگی کے سبب سب کے لیے ایک جیسے کے احکام دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے صرف ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت اور سحری افطار ترابی وغیرہ کے لیے یکساں احکام ساری دنیا کے مسلمان ہر وقت اپنے ہر کوئی اپنے اپنے موقع اپنے اپنے اپنے ملک کے اوقات کے مطابق مگر ہے وہی کہ یہ صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے اس نے روزہ بند کر دیا وہاں گرو بھی آفتاب ہوتے اسے روزہ کھول لیا ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک یونیفارم پوزیشن دے دی عبادت کی نماز کی روزے کی تراویح بیس تراویاں پڑتے ہیں الحمدللہ اسی طرح زکوات صبقات خیرات قربانی جو جانور کی ہم قربانیاں کرتے ہیں اس کی بھی بنیادی مقاصد میں بڑی بھی بیسک چیزیں ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمان اپنے غریب مسلمان بھائیوں کی اس طرح مدد کرتے رہتے ہیں معاشرے میں کوئی ضرورت مند نہ رہے کتنا پیارا نظام ہے کا خیرات کا بار بار ابھارا جا رہا ہے اور پھر لن تنا لتا مما تحبون کہ تم اس فتح نے کی اور بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ چیز نہ دے دو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے تو اتنی یہ چیزیں ابھار رہی ہیں کہ اپنے بھائیوں پر اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرو اس سے محبت پیار اتحاد ایک سکون اور ایک امن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور غریب جو امیروں کو دیکھ کر حسد کا شکار ہو جاتے ہیں بعض اوقات ٹھیک ہے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے امیر بھی پیسے روک لیتا ہے دینے چاہیے نہیں دیتا جو اس کو انفاق کرنے کا صاحب نصاب کو جس کا دینے کے کام آتے ہیں وہ نہیں پورا کرتا لیکن نتیجہ یہ نکلتا کہ غربت بڑھ جاتی ہے جو غربت بڑھ جاتی ہے تو فتنے فساد و انتشار بھی بڑھ جاتا ہے بے روزگاری بڑھ جاتی ہے بہت سی چیزیں بڑھ جاتی ہیں جیسے سود ہی کو لے لیجیے سود بڑھا تو سود نے بڑھتے ہی لوگوں نے سود اس لیے بڑھایا کہ جب سود لیں گے تو انڈسٹری بڑھے گی یہ تو ایک غلط باتل سوچ ہے ایک انتیائی رونگ مینٹلٹی ہے لاجیکل رانگ ہے ہر طریقے سے رو قرآن تو خیر غلط کہہ ہی چکا ہے لیکن ہر طریقے سے رونگے اور اب تو اس کو پروف ہونے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ سود نے معیشت کو اکنامکس کو بربادی کیا ہے آباد نہیں کیا جب اتنا سود نہیں تھا تب آباد تھے لوگ سود ہونے کے بعد لوگ برباد ہو گئے پیسہ لوگوں کو پیسہ لوگوں کے پاس نظر آ رہا ہے لیکن لوگ پیسے والے رہے نہیں ہیں اتنے دولت وند لوگ نظر آ رہے ہیں لیکن دولت مند لوگ رہے نہیں ہیں اتنے اگر یہ ساری جو دولت مند نظر آ ساری دولتیں ان کی ان کی جو نہیں ہے اگر ان سے نکال دی جائیں اداروں کو دے دی جائیں جن جن کے پیسے ان سب کو دے دی جائے ان کو کہ اب آ اپنی پوزیشن کے اندر تو کئی لوگوں کا وہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ کون کتنا پیسے والا ہے کون کتنا پیسے والا نہیں ہے کس پر کتنی زکات ہے کتنی ہم کو لگے اس کی زکات بہت ہوتی ہوگی اس کے بعد تو کتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے لوگوں کا بےچارے کی زکات کیا بنتی ہوگی کتنی تو کار ہے اس کو مالک ہی خود نہیں ہوتا بہت اس میں مسائل لیکن ٹاپک میں لگ چکے یہ نہیں ہے ارض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ زکات خیرات فطرہ قربانی کے جانور کا ضبح کرنا پھر ان کی کھالوں کا استعمال کرنا غریبوں کے اندر جو تقسیم کرنے کا گوشت کا مال کا پیسے کا پھر اپنی چیزیں تقسیم کرنے کا جو تمہیں پسند ہے وہ دے دو یہ سب چیزوں کا جو دیا اس میں کیا ہے آپس میں محبت اختیار پیدا ہوتا ہے غریب کو لگے گا کہ نہیں میرا جو امیر مسلمان بھائی ہے یہ میرا کتنا خیال لگتا ہے یہ بھی تو ایک چیز ہے نا ہم کئی فتنوں کو دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں فتنہ اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں انتشار ہے لیکن بہت سی چیزیں ہماری نظر سے اجل ہیں ہڈن جس کو کہتے ہیں آپ بہت سی چیزیں ہماری نظروں سے اجھل ہو چکی ہیں ان پر بھی غور کیجیے ان میں میرا جو امیر طبقہ ہے جو سرمایہ دار طبقہ ہے میں ان کو مدنی التجا کرتا ہوں مستحق کو غریب کو آپ ڈھونڈ کر اس کی اس کو رقم دیں ان اللہ تعالی آپ سب کی رقم خرچ کرنے سے دنیا بھر میں اتنی دولت ہے مسلمانوں کے پاس اتنی دولت ہے مسلمانوں کے پاس کہ مت پوچھے بات اور یہ مسلمان اللہ کی رضا کے لیے پراپر انداز سے اپنی زکوٰۃ اور پراپر انداز سے فطرہ اور پراپر انداز سے اللہ کی رضا کے لیے نفوی جو صدقات ہیں اگر اس کا سلسلہ جاری رکھے فوا برکت عمر میں برکت رسک میں برکت اچھی موت اور طرح طرح کی جو اس کے اندر جو انعامات ہیں جو اس کے اندر جو بشارت ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن جو ایک معاشرے کے اندر جو ایک بے اور غربت کی وجہ سے ایک نفرت اور بد امنی اور ساتھ ساتھ لوٹ مار ڈکیتی چوری اور طرح طرح کے فطروں نے سر اٹھایا ہے یہ ایک اس کا حل ہے یہ ایک اس کا حل ہے تو یہ بھی ایک نظام ہے جو آپس میں اتحاد و محبت پیدا کرواتا ہے حج کی کیفیت تو سب سے ہی زیادہ اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرتی ہے سب سے پہلے احرام کو دیکھیے ساری دنیا کے مسلمان کو کم مس کم زندگی میں ایک مرتبہ صرف دو سفید کپڑے جب وہ حج کرتا ہے تو یونیفارم پہنا کر انہیں متحد و منظم رہنے کی تربیت دی جا رہی ہے سب کے لیے اوقات مقامات اور ارکان حج ایک ہی جیسے سبھی مطاف میں اللہ کے کعبے کا طواف کرتے ہیں ساتھ چکر لگاتے ہیں اجر اسود کو بوسہ لینا مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرنا زمزم پینا سعی کرنا ایک ہی مقررہ تاریخ میں مینا ارفاز مضطلفہ پہنچنا رمی کرنا حلق یا قصر کرنا قربانی کرنا ان تمام چیزوں پر غور کرے تو سارے لوگ ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں سارے لوگ ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کیا, امیر کیا غریب کو کسی نسل کا کوئی کسی قوم کا ہے کوئی کسی زبان کا ہے کسی ملک کا بھی ہے وہ نظر آتے ہیں ہم دیکھتے تو نظر آتے لوگ کہ یہ مطلب کہ کیسی کیسی ماشاء اللہ دنیا بھر میں مسلمان کو ہیں اور سب وہاں جمع ہوتی ہیں اور سب ایک ساتھ ایک ہی لباس میں ایک ہی انداز کے اندر چل رہے ہوتے ہیں سب کے سب ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود ریاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اسی طرح اگر ہم اپنے معاملات کو دیکھیں یہ تو میں نے عبادت کا بیان کیا اگر ہم اپنے معاملات کی طرف بھی اگر ہم آتے ہیں تو یہاں بھی اتحاد اور اتفاق اور بھائی چارگی کی روح نظر آتی ہے اور اس کی کچھ وضاحت میں آپ کو کرتا ہوں مثال کے طور پر بڑوں کا احترام کرنے کے متعلق جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا ہمارے بوڑھوں کا یا بڑوں کا احترام نہیں کرتا بوڑھوں کا لطف بھی آیا ہے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے ایک دیکھیں نا کتنا پیارا کہ بڑوں کا احترام کرو ہر ایک کا احترام ہر ایک کی تقسیم ہے کہ چھوٹوں کے متعلق بھی ہے نہ یہاں تک کہ نابالغوں کے حقوق اور ان کے احکام بیان کیا ہماری شریعت نے تو یہ دیکھیے اسی طرح آپس میں سلام و مصاحفہ اور معائن کا کرنا گلے ملتے میں عید کی نمازیں دیکھ لیجئے جمعہ کی نمازیں دیکھ لیجئے کتنا ایک پیارا اور لطف بھرا انداز ہے مسلمان جمعہ کے اندر ایک اور سے نماز با جماعت دیکھ لیجئے میں پھر عبادت کی طرف چلا گیا کہ نماز با جماعت میں مسلمانوں کو ایک جگہ پر جمع ہونا پھر ملاقات نا نا سلام پھیرنے کے بعد نماز ختم ہونے کے بعد ایک دوسرے سے مسافر کرنا ملاقاتیں کرنا ہار اوال لینا پھر جمعہ میں بہت سارے مسلمانوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا پھر عیدین جو آتی ہے اب عید کی نماز آ گئی کہ کتنی تعداد مسلمانوں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے اپس میں گلے ملتے ہیں گلے ملنے والا گلے ملنے سے پہلے اس کی قوم نہیں پوچھتا مسلمان مسلمان مل لیتا ہے گلے سے لگا لیتا ہے عید مبارک دیتا ہے خوشی مبارک ہو تم کو ہے نا کوئی نہیں پوچھتا تم کس قوم کے ہو کون ہو کدھر سے آئے ہو کس ملک کے ہو نہیں گلے مل لیتا ہے عید کی دن یہ اسلام نے کتنا ملن ملن کے اور ملاب کے کتنے مواقع میں فراہم کیے تو یہ نماز ابا جماعت وغیرہ بھی اسی میں مصافہ بھی ہے معائنہ بھی ہے گلے ملنا بھی ہے پھر ایک دوسرے کو وقتاً وطن عدیت دینا تحائف دینا تحفہ دو محبت بڑھتی ہے روایت, روایت میں آتا ہے ایک دوسرے کو تحفہ دو محبت بڑھتی ہے اسی طرح جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو اور جب بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ گے اس کے دل میں آپ کی محبت کتنی پیدا ہوگی کہ اس کو میری کتنی پرواہ ہے اس کو میری کتنی فکر ہے کہ میں بیمار ہوں میں اس کا پڑوسی ہوں میں اس کے محلے میں رہتا ہوں میں اس کے علاقے میں رہتا ہوں اس کو پتہ چلا کہ میں بیمار ہوں یہ مجھے پوچھنے آ گیا آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے دوران آپ دیکھیے کہ ایک شرط اگر مسجد میں نظر نہیں آ رہا تو آپ پوچھے تو صحیح نہ میں نے کل بھی آپ کو ایک واقعہ تھا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ وہ سورہ حجرات کی آیت نازل ہونے کے بعد چونکہ وہ بلند آواز تھے تو ان پر ایک خوف خدا ایسا ایسا غلبہ تھا اس کے رسول صلیم کیسا غلب آتا ہے کہ وہ گھر سے نہیں نکلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ کہا ہے تمہارا بھائی نظر نہیں آ رہا بیمار ہے کیا ہے معلومت کی نا ایک ج... پوچھ گچھ کی کہ کدھر ہے تمہارا بھائی تو ہمیں اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہمیں اپنی مسجد میں نظر نہیں آ رہا ملاقات نہیں ہو رہی تو ہمیں تشویش اور چاہیے کیا ہو گیا بیمار تو نہیں ہے پریشان تو نہیں ہے کوئی انتقال تو نہیں ہو گیا پوچھنا چاہیے نا تو جب آپ کسی کو پوچھیں گے اس کو اچھا لگے گا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں مطلب کوئی آ رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ لیں ٹھیک ہے وہ نہیں کہہ رہا ہم بیمار لیکن ہم کو تو لگتا ہے نا بیمار ہے پوچھ لیں کسی کا پٹا بندہ ہوا ہے تو پوچھ لیں کیا ہو گیا اللہ کو شفاطا فرمائے کیا ہو گیا اللہ کو شفاطا فرمائے ہم کو دعائیں دینی نا ہے پیسہ ویسا کہاں اسی طرح کسی کے جنازے میں شریک ہوں کتنی ثواب کی بات ہے یہاں تک کہ مومین کے جو جنازے میں شریک ہوتے ہیں ان کی مغفرت کی بشارت ہے یہاں تک کہ موضوع میرا یہ نہیں ہے ورنہ کفن میں دفن میں غسل میں یہ جو مردے کی جو تجہیز و تقسیم کے جتنے معاملات ہیں ان تمام میں شریک ہونے والوں کو ثواب کے اتنے سے خزانے دیے جاتے ہیں ایک شخص سوچے نا کہ مجھے کیا مطلب ایک لالچ ہوتی ہے نا کہ مجھے کیا ملے گا کیا نہیں ملتا پھر آپس کی محبت اور اتفاق اگر میرے پڑوس کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا میں اس کے جنازے کے اندر اس کے غسل ترطفین وغیرہ کفن وفن میں میں جاتا ہوں پوچھتا ہوں تو مجھے کتنا مطلب کہ اس کے اندر ثواب ملے گا پھر اس کے گھر میں میت ہو گئی ہے تو میں تھوڑا اس کی کوئی خیر خواہ کر دوں اس کے ساتھ تعاون کروں کچھ کھانا پکا کر اس کو دے دیا کہ گھر میں بیچارے کیا پکائیں گے اس طرح کر کے اگر کروں تو کتنی محبت اور پیار کا ایک سما بندے گا یہاں تک اسلام کی تعلیمات دیکھیے کہ اگر ایک شخص کو چھینک آئے چھینکتا ہے تو پھر چھینک آئے تو سنت یہ ہے کہ کہے گا الحمدللہ مگر چھینک جس نے چھینک کی الحمد سنا وہ کیا کہے گا یا یعم اللہ اللہ تعالیٰ تبر رحم فرمائے پھر جس کو دعا دی یا الک اللہ وہ سامنے سے ایک اور جواب دیتا ہے دعا دیتا ہے یو پیر اللہ ولاکم اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دے یہ محبت اور پیار کے سارے مدنی پھول ہیں جو ہمارے اسلام میں ہمارے گرد بکھیرے ہوئے ہیں ہماری ناک بند ہو گئی ان کی خوشبو ہی نہیں آ رہی ہے ہم کو یہ بڑے خوشبودار مدنی پھول ہیں جو ہمیں اسلام نے دیے ہیں اسلام کی تعلیمات اس پر غور تو کریں ہم کتنی محبت بھری تعلیمات ہیں سلام معائن کا مسافہ چھینک جواب عیادت ابر زیارت والدین کے ساتھ وسط سلوک پڑوسیوں کے حقوق الگ بیان کیے ان کے ثواب الگ بیان کیے سل رحمی کے ثواب الگ بیان کیے ایک بھائی اپنے بھائی کی جب مدد کرتا ہے تو اس کے یہ ثواب بیان کیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ایب چھپاتا ہے تو اس کے الگ ثواب بیان کیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بلا اجاز شریف ایب کھولتا ہے تو اس کا جو مصیبت و پریشانی اتار ہے اس کا الگ بیان کیا یہ بیٹیوں کا الگ بیان ہے، بہنوں کے الگ بیان ہے والدہ کے الگ بیان ہے خالہ کا الگ بیان ہے سب کے بیان موجود ہیں سب کے لیے اتنی تقسیم ہوئی ہوئی ہے اے مسلمانوں اے ایمان والوں، آپ پس میں متحد ہو جاؤ پس میں ایک ہو جاؤ تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا لوگ تمہارا نام سن کر دشمن لرزنے لگ جائے گا لیکن پہلے اپنے اندر اتفاق آئے اتحاد آئے اسی طرح جب کوئی آئے تمہارے پاس ملنے گھر آ جائے یا کہیں ملاقات ہو جائے بڑی ہی خندہ پیشانی کے ساتھ مسرے کے ساتھ توانیت کے ساتھ اسے ملاقات کیجئے اس کو لگے گا میرے آنے سے میرے بھائی کو خوشی ہوئی ہے تھوڑا کوئی آئے تو تھوڑا سا جائیے اس کو لگے گا میرے آنے کا میرے بھائی نے نوٹس لیا یہ ساری چیزیں دل میں محبت پیدا کرتی ہیں فتنے کا خوف نہ ہو تو اپنے بھائی کے آنے پر کھڑے ہو جائیے اس کے لیے جگہ دے دی, دی جگہ کچھ ادا کر دی یہ سب آپ کے آپ کے بھائی کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرنے والے مدنی پھول ہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی یہ قرآن پاک کی جبھی آئے تھے قدیمہ کو میں لے کر چلوں گا اللہ مجھے توفیق عطا کرے یہ سارے کے سارے مدنی پھول چلتے چلے جائیں گے کس طرح آپس میں ایک دوسرے کی محبت اور پیار پیدا کرنے کے اس میں مدنی پھول بیان کیے گئے اسی طرح آگے اور آئیے کہ مکرو فریب मना کر دیا دھوکا مت ہو فریب مت دو چڑھوری ایم جوئی گیمت رشوت سوت جا شراب بتکاری معاملے میں برائی اور بدمزگی یہ سب ایسے عناصر ہیں کہ یہ ان کو معاشرے میں فنک نہیں نہ دو ان کو اٹھنے ہی نہ دو اور وہی دبا دو کہ یہ اٹھیں گے تو آپس کے اندر نفرت بوس اور کینا اور نہ جانے کیا کیا فضائیں پیدا کریں گے پھر یہ ساری فضا بدبودار ہو جائے گی اور کوئی کسی کو دیکھنے नहीं پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اسلو بین اخبئی کو آپس سلو کرو مسلمان بھائیوں میں اس میں کئی اخبار ہیں کہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائیوں کی اصلاح کر دو یعنی اگر کوئی کسی برائی میں مبتلا ہو تو جس طرح تم فوری طور پر اپنے گھر والوں اپنی اولاد اپنے خاندان کے لوگوں کو برائی سے بچانے کی کوشش کرتے ہو تاکہ وہ برائی تمہارے گھر یا خاندان میں نہ پھیلنے پائے اسی طرح تمہارا پڑوسی شہری یا ملکی بھائی اگر رشوت جوا سود شراب بتکاری کے مرض میں مبتلا ہو جائے یا کوئی منشیات کا عادی بن جائے یا کوئی اس طرح کی اور برائیوں میں مبتلا ہو جائے تو فوراً اس کا علاج کرو اس کی اصلاح کرو تاکہ یہ مرض پھیلتے پھیلتے معاشرے کے اندر اوروں کو بگاڑ نہ دے اوروں کو یہ امراض لگ امراض سے مبتلا نہ ہو جائیں دوسرے لوگ ورنہ جب یہ چیزیں پنپ جاتی ہیں نا ماحول میں تو نکلتی بڑی مشکل سے پھر فوراً وقت اللہ اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ نے تم پر بھائیوں کے درمیان سلو کرانے اور ان کی اصلاح کرنے کی جو ذمہ داری عائد کی ہے اس میں تم لاپرواہی مت کرو اس کو وہ احسن و خوبی انجام دو اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ سے ڈرنے والوں پر اللہ رحم فرماتا ہے اللہ ترحم اللہ تعالیٰ وہ رحم فرماتا ہے اور یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے اگر ہم اس انداز سے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں بے شمار برکتیں ہم پر نازل ہوں گی اس طرف اگر ہم غور کریں کہ ہم نے ایک دوسرے کی اصلاح کرنے اور ایک دوسرے کو سمجھانے کا جو دروازہ بند کیا ہوا ہے ہر کوئی جیسے کہ بس اپنی اپنی میں یار چھوڑو یار اپنے کو کیا یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا اپنے کو کیا ارے بھائی کیوں سا سوچتے ہو اپنے کو کیا اگر یہ اپنے کو کیا سوچ امیر اللہ سننا سوچتے ہوتے تو اپنے کو کیا تو آج کیا دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہوتا اپنے کو کیا تو کیا یہ مدنی چینل ہوتا اپنے کو کیا سوچتے تو کیا یہ احتقاف کے مناظر ہوتے رشوت آپ مدری چینل کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں اپنے کو کیا اپنے کو کیا یار نہیں نماز پڑھتا اپنے کو کیا جھوٹ بولتا اپنے کو کیا رشوت لیتا اپنے کو کیا چھوڑو یار وعدہ کلائب کر آپ اپنے کو کیا یار شراب اپنے کو کیا یار محلے میں بیٹھ کے منشیات پیتا اپنے کو کیا اپنے کو کیا یہ جملہ بڑا ایک کامن جملہ ہے, ہے، آپ نے سنا ہوگا اپنے کو کیا تھوڑا یار اپنی اپنی کرو نہیں پڑھو بھائی کسی میں نہیں پڑھو گلی کے اندر لوگ چرس پی رہے ہیں منشیات کے آدی ہو گئے جا کھیل رہے ہیں اپنے کو کیا کل آپ کا بیٹا ان کے ساتھ بیٹھا ہوگا پھر میں پوچھوں گا بولا نا اپنے کو کیا اس وقت یاد آئے گی یہ بات اپنے کو کیا گلی کے اندر جو اباش لڑکے اللہ نے اگر ان کی نظر ان کی انگلی آپ کے گھر کی طرف اٹھ گئی پھر پوچھیں گے اپنے کو کیا یہ کوئی بات تو نہیں اپنے کو کیا اگر آپ برائی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں قدرت رکھتے ہیں تو کوشش تو کریں اب میں کوشش ہی نہیں کی اور کہتے کہ اپنے کو کیا آئیے اس معاملے میں آپ کو چندری سناتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا لوگ جب کسی برائی کو دیکھیں اور اس کو بدلنے ختم کرنے کی کوشش نہ کریں تو ممکن ہے اس لاپرواہی کی وجہ سے اللہ سب کو عذاب میں مبتلا کر دے اب کہی اپنے کو کیا فلمیں چل رہی ہیں الٹی سیدھی اپنے کو کیا بے حیائی بڑھ رہی ہے اپنے کو کیا ارے بھائی بے پڑھتے کہ بس اپنے کو کیا بھائی ارے بھائی لڑکے بگڑ رہے ہیں اپنے کو کیا بھائی دنیا میں بے چینی بڑھ گئی ہے مسلمان مسلمان کا دشمن ارے اپنے کو کیا بھائی اپنے کو کیا یار چھوڑو نہ اپنی کرو اپنی کرو یہ حال ہو گیا اس وقت اس جملے سے باہر آ جائیں اپنے کو کیا ارے بھائی اگر کچھ کر بھی سکتے کچھ بدل نہیں سکتے ارے کم از کم برائی کو برائی تو جانو دل میں کچھ کرو تو صحیح یار افسوس ہی کر لو یار کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہے کسی کو روکنے کی طاقت نہیں ہے اپنے کو کیا بولنے کے بجائے اپنے کو کیا سے کیا برا دیں یار سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے اب دین نصیحات دین نصیحت دین خیر خواہ کا نام ہے بس ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کی خیر خواہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نشاط فرمایا خیر خواہ اللہ کی اس کی کتاب کی اور اس کے رسول کی اس طرح کے دین کی پابندی اور تبلیغ نشاط کی جائے اور خیر خواہی مسلمان مسلمانوں کی خیر خواہ کی جائے کمرانوں کی اور عام مسلمانوں کی اس طرح کا قبران اور آمائے مسلمان اگر کسی برائی میں مبتلا ہوں تو انہیں نصیحت کی جائے ان کی اصلاح کی جائے تو دین تو خیر خواہ کا نام ہے بھلائی کا نام ہے آپ کہتے اپنے کو کیا یہ درست نہیں ہے یہ آواز ہی درست نہیں ہے اپنے کو کیا ہمیں تکلیف ہونی چاہیے ارے چھوڑو نا یار پاؤں میں تکلیف ہے نا کبھی ہاتھ نے بولا اپنے کو کیا سر جب ہڈی سے پاک میں آ چکا کہ پورا بدم سے تکلیف محسوس کرتا ہے آپ کو تکلیف کیسے محسوس نہیں ہو رہی اور آپ کہہ رہے اپنے کو کیا چھوڑو یار اپنی اپنی کرو بھائی یا اپنی اپنی کرنے کے چکر میں تو یہ سارا ماحول عجیب و غریب و غریب و عجیب ہو گیا اگر ہمارے بزرگوں نے ہمارے اکابرین نے یہ سوچ پیدا سوچ انہوں نے اپنائی ہوتی تو آج کے یہ ماحول ہوتے اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کو دعوت اسلامی کا ماحول اس سوچ سے بدلنے کے لیے کس قدر آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ اگر اپنے کو کیا یہی ہوتا تو پھر کیا یہ دعوت اسلامی کا کھلکھلاتا ماحول یہ نوجوانوں کا اعتقاف یا ذرا نظر تو دیکھیں کہ یہ نوجوان یہ جو صرف رمضان حل کے اندر کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں باہر اللہ کا مدری چینل پر دیکھتے ہیں کل ستائیس کا اجتماع اپنے مدری چینل پر دیکھ دس کراچی میں اجتماع ہوا کل بلکہ اس سے زیادہ مقامات پر جہاں جائے کاف ہو رہے ہیں وہاں الگ ہمارے اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں کہیں اجتماع ہو رہے ہیں کہیں سپیکر کے ذریعے کہیں آواز کے ذریعے اور مختلف انداز اسلامی بھائی اپنے اپنے اجتماع الگ فیدان مدینہ کا ماحول اجتماع الگ دنیا بھر میں اجتماع الگ دنیا بھر کے اندر ایک مدنی کاموں کی دھومیں مچی ہوئی ہیں ہند میں جائیے افریقہ میں جائیے یو کے میں جائیے یورپ میں جائیے کیونکہ تیس سال پہلے امیر اللہ سننا دیں نارا نہیں لگائے گا اپنے کو کیا ہمیں کیا یار کوئی نماز پڑھتا نہیں پڑھتا ہمیں کیا یہ نہیں سوچ اسلام نے ہمیں یہ سوچ کب دی ہے ہمیں کرنا ہے ہمیں کرنا ہے اور جو قدرت رکھتا ہے بدلنے کی اس کو تو بدلنا ہی پڑے گا حضرت جب ایک اور روایت سنیے سرکار صلی اللہ تعالی علی نے عشا فرمایا جو شخص کسی قوم میں رہ کر گناہوں کا مرتکب ہو اور قوم اس کے گناہوں کو روکنے کی قدرت رکھتی ہو اور پھر نہ روکے تو اللہ ان سب پر موت سے پہلے ہی ضرور عذاب نازل فرمائے گا ایک اور حدیث سنیے اچھائی کا حکم کرتے رہو برائی سے روکتے رہو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے پھر اس, اس وقت تم دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے گی جملے سے ہمیں کیا رجو کر لیجیے اور اصلاح کی طرف آئیے ایک کشتی ہے جہاز ہے سمندری جہاز شپ تین منزلہ گراؤنڈ پلس ٹو سب پیسنجر چڑھ گئے اپنے اپنے منزلیں تقسیم کر لی اب نیچے جو گراؤنڈ پر جو لوگ تھے ان کو پانی چاہیے تھا کہا پانی کیا, کیا کریں پانی میں تو جانچ چل رہا تم کو پانی کی کیا پرواہ کھودو تھوڑا تھوڑا کرو پانی پانی ہے اب وہ تھک ٹک کرنا شروع کریں تیسری منزل والے دیکھیں یہ ٹھک ٹک کریں دوسری منزل او بھائی کیا کرو دوسری منزل والے بولے اپنے کو کیا ہے منزل والا اپنے کو کیا یہ اپنی منزل میں جو کر رہے کر رہے ارے اپنے کو کیا اس کو روکو یہ کھود رہا ہے کشتی توڑ رہا ہے یہ ٹوٹ گئی پانی اندر آ جائے گا پانی اندر آ جائے گا یہ تو ڈوبے گا ہمیں بھی ڈوبے گا اپنے کو کیا ہمیں کیا یہ نہیں ہے یہ कर خلاصہ کر رہا ہوں میں آپ کو اپنی طرف سے مثال نہیں بیان کر رہا ہوں. ہم سب کو مل کر کوشش کرنی پڑے گی ہم سب کو مل کر معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے سوچ بنانی پڑے گی ایک شخص اور اللہ تباء تعالیٰ نے اپنے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جا کر بستی پر عذاب کرو فرشتہ کرتا ہے مولا کریم اس بستی میں تیرا ایک ایسا بندہ بھی ہے جو, جو تیری عبادت سے کفرت نہیں کرتا ارشاد ہوتا ہے اس کو بھی عذاب نازل کرو اس کو, اس کو بھی سزا دو یہاں تک لکھا ہے کہ اس کی چیخیں ہم سنیں اس کی چیخوں کی آواز نکلے کہ اس نے میرے بندوں کو گناہوں میں مبتلا دیکھا دیکھ کر بھی اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا دیکھو کیا ہمیں کیا یہ جملہ درست نہیں ہے اپنے بچوں کے حوالے سے اپنے بچوں کی امی کے حوالے سے اپنے والدین کے حوالے سے اولاد کے حوالے سے پڑوسی کے حوالے سے محلے کے حوالے سے ملک و شہر ہر جگہ کے حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کچھ نہیں کر سکتے طاقت نہیں ہے نہیں کر سکتے دل میں برا جانے کوڑیں اللہ سے دعا تو کریں اللہ جانتا ہے کہ ہمیں قدرت ہے یا نہیں ہم بدل سکتے نہیں بدل سکتے ہم سمجھا سکتے نہیں سمجھا سکتے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ یہ گناہ کر رہا ہے اور آپ اس کو گناہ سے بعض آنے پر قادر ہیں اور آپ کو یہ زن غالب ہے کہ میں اس کو روکوں گا تو یہ اس گناہ سے رک جائے گا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو گناہ سے روکنا یا اس کو نیکی کی دعوت دینا یہ واجب ہو جائے گا نہیں روکیں گے تو گنا گار ہوں گے اپنے کو کیا کہاں ہیں اپنے کو کیا روکنا پڑے گا نیکی کی دعوت دینی پڑے گی یہ دعوت اسلامی کا مطلب ماحول ہے کہ اس نے یہ بھی سوچا کہ ہمیں کیا آج سے تین سالوں پہلے کی بات ہے انیس سو اسی میں امیر السنت اپنے رفاقہ کے ساتھ چلے اور دین خیر خواہ کا نام ہے یہ جذبہ لے کر چلے ہمیں کیا کا کوئی کانسپٹ ہوا نہیں تھا اور کرتے کرتے کر آج آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا ایک لہ لہتا ایک ماشاء اللہ گلشن ہے خوبصورت سمدری ماحول بن گیا آپ بھی آ جائیے ہم مل کر انشاءاللہ اس معاشرے میں امن پیار سکون راحت اور فرحت کا سامان کریں گے اور لوگوں کو اویرنیس دینے کی لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی حاجت ہے کہ یہ مت کہو کہ ہمیں کیا ہمیں ہے ہمارا بھائی ہے میرا مسلمان بھائی ہے یہ تقریف میں ہے یہ پریشان ہے اور میں کہوں کہ مجھے کیا میرا بھائی شرابی بن گیا میرا مسلمان بھائی شرابی ہے اور میں بولوں مجھے کیا اپنے کو کیا میرا مسلمان بھائی جواری بن گیا متکار بن گیا میری ماں بہنیں بے حیائی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے بے پردگی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے میں کہوں کہ مجھے کیا اپنے کو کیا نہیں کرنا بھی ہے سوچنا بھی ہے اور اس کی صورتیں پیدا کرنی ہے. دعوت اسلامی جو کہ اس کے لیے بڑی کامیاب ترین اس تو تحریک بن کے سامنے آئی ہے جو بہت زبردست چینجنگ لا رہی ہے نظر آ رہی ہے ہم اس کے ساتھ مل کر آئیے تبدیلی لانے کی کوشش کریں قافلوں میں سفر کریں مدی آمد پر عمل کرے اجتماع میں شرکت کریں انشاءاللہ خوب روحانیت ملے گی خوب برکت ملے گی عمل کا جذبہ نصیب ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سنت بھرے مدنی ماحول سے وابستہ فرمائے تو رحمت کی خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے آمین بھی جاہدین نبی جیلمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے امیر اہل سنت کی طرف چلتے ہیں